بینت دنیا بیند و فختہ راند اللہ امام بخاری نے روایت کیا اور آگے بھی حدیث ہے ماہ نبی خجَ راہ یہ الفاظ ہیں جس کی تہسر وائی آق علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو وفات سے پہلے اختیار دے دیا جاتا ہے بین الموت و اب اختیار کا مسئلہ عقیدہ کا فرمایا ہر نبی کو ہم سب لوگ موت میں مجبور ہیں عقیدہ سمجھ لیں اس لیے میں نے کہا مماثلت نہیں ہے مماثلت ہم سب موت میں مجبور ہیں اور نبی موت میں مختار ہوتا ہے شیخ الحدیث صاحب نبی موت میں مختار ہوتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے آگے صحیح بخاری میں عقر السلام نے فرمایا ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے قبل الموت بین الموت بل حیات چاہے وفات قبول کر لے چاہے مزید زندہ رہے ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے چنانچہ اس حدیث میں امام بخاری جو لائے اس مقام پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے خطاب کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ان اللہ خیارا تو اختیار ثابت ہو گیا ہماری موت مجبوری کی نبی کی موت آقا علیہ السلام کی موت وفات مختاری کی اب یہ بات سوچنے والی ہے ہم تو اس لیے مردہ ہو گئے کہ ہم تو مجبور ہیں موت غالب ہے ہم مجبور ہیں موت غالب اور ہم مغلوب نبی کی موت مغلوب ہے نبی غالب ہے چونکہ وہ نبی مختار ہے چاہے تو مفاد قبول کرے چاہے تو رد کر دے تو جو موت خود اختیار نبی کے تاب ہے وہ موت نبی کو فنا کیسے کر سکتی جو موت خود تابے ہے اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ موت حضور کو معذ اللہ مردہ کیسے کر سکتی یہ تو حضور کا اختیار ہے چاہے تو رد کر دیں چاہے قبول کر لے مرضی سے قبول کیا اور کیوں ایک وجدانی بات کر رہا ہوں میرے وجدان کی بات ہے نبی کو جو موت آقا علیہ السلام کو جو موت آئی وہ فنا کے لیے نہیں ہے موت تو حضور کتابیں وہ اس لیے آتی ہے وہ کہتی ہے یا رسول اللہ حیات کو تو آپ نے شرف بخشا ساری زندگی تھوڑا سا مجھے بھی مس کر لینے دیں تاکہ میں بھی فخر کروں تو وہ مس سے رسول کے لیے آتی ہے تاکہ حضور کے جسم پاک کو مس کر لے ایسے جسم پاک کو چھونے کے لیے آتی ہے اور چھو کر چڑھی جاتی ہے موت جسد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوتی ہے اور چھو کر پھر چومنے آتی ہے موت حضور کا بوسہ لینے آتی ہے تابع تو جب آقا علیہ السلام نے فرمایا فختارما اند اللہ اس بندے نے اختیار کر لیا اللہ کی طرف جانا تو فبقا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو سیدنا صدیق اکبر رو پڑے سیاحہ نے پوچھا سمجھ نہیں آئی کیوں رو پڑے انہوں نے کہا تمہیں کیا خبر حضور کیا بتا گئے آقا علیہ السلام نے اپنے وفات کی خبر سنا دی اس کے بعد آگے حدیث نمبر چھ سو سینتیس کتاب الاذان چھ سو سینتیس کتاب الازان باب نمبر بائیس بائیس امام بخاری نے باب قائم کیا باب و متا یقوم الناس اذا ازا الامام اندر اخام متا الناس جب امام کو دیکھیں تو مقتدی کب کھڑے ہوں یہ باب ہے حدیث نمبر چھ سو سینتیس ہے اور چھ سو اڑتیس دونوں حدیثیں پڑھیں گے رول بری حدثنا مسلم وبن ابراہیم قال حدثنا ثنا عشہ امن کالا کا تباہی لیہ عبد اللہ ابن ابی قطعۃ نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم قیمت اسلا تو فلا تکوم ترونی کما کال حضرت ابو کو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو صحابہ پہلے کھڑے ہو جاتے تھے اقامت شروع میں شروع میں کھڑے ہو جاتے آک علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث جو پڑھ رہا ہوں عقائد کی کون سی فرہ ثابت کرتی ہے قیام تعظیمی کو ثابت کرتی کون سا قیام تعظیمی فوائد الحدیث کا عنوان دے رہا ہوں قیام تعظیمی کو آکا علیہ السلام نے فرمایا جب اقامت پڑی جائے فلا تقومو تو کھڑے نہ ہوا کرو جب اقامت کہی جائے کیا فلا تقوم کھڑے نہ ہوا کرو بیٹھے رہا کرو حتہ ترونی جب میں نکلوں مجھے دیکھو تو پھر قیام کیا کرو آپ سمجھیں اکامت پڑی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو حتہ ترونی جب حتیٰ کہ مجھے دیکھو تو تب قیام کیا کرو تو گویا اکامت نماز کے لیے اور قیام مصطفیٰ کے لیے آ、آ, آ. یہ جو نقطہ اخذ کیا میں نے اکامت نماز کے لیے اور اکامت میں قیام مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے قیام تعظیمی اور قیام میلاد دونوں ثابت ہو گئے کیونکہ قیام میلاد بھی تعظیم مصطفیٰ میں ہے ولادت نہیں تعظیم ذکر مصطفیٰ میں اگلا باب اسی سے اگلا باب اور متصل اگلی حدیث حد دسنا ابو نئی منقال حد دثنا عن عبد اللہ ابن ابھی خطا عن ابھی کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و و فلا نے فرمایا جب اکامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو بیٹھے رہا کرو حتہ ترونی بریک سکینہ آرام سے بیٹھے رہا کرو جب مجھے دیکھو تب قیام کرو تو اب حضور علیہ السلام کو دیکھ کر قیام کرنا یہ حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے اوپر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے اور کتب میں بھی آئی ہیں تفصیلات ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں جا رہا تو پھر کیا کرتے بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اقامت بھی حضرت بلال ایک حدیث میں آتا ہے ایک کونے میں کھڑے رہتے تھے اذان کے بعد اور سیدھا چھپ کے آقا کے دروازے کو تکتے تھے صلی اللہ علیہ وََ وسلم یہ حدیث پاک اور جب دروازہ کھلتا ان کی نگاہ پڑتی آقا علیہ السلام کے نکلنے پر چونکہ باقی صحابہ تو قبلہ رخ بیٹھے ہوتے تھے نا قبلہ رخ ان کو تو نہیں پتہ کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں دروازے سے وہ آگے بیٹھے ہوتے تھے حضرت بلال چھپ کے تکتے تھے جب دروازہ کھلتا تو حضور کے قدم مبارک باہر رکھتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے اقامت شروع کر دیتے اور جب آقا علیہ السلام چلتے قریب آتے اور صحابہ دیکھتے جو ہی حضور کو تو دیکھتے قیام کر دیتے اقامت نماز خدا کے لیے اقامت نماز کے لیے قیام مصطفیٰ کے لیے نماز خدا کے لیے بولیے نماز اقامت نماز کے لیے اور قیام مصطفیٰ کے لیے آج تک اقامت میں حیا علیہ صلاح کے اوپر قیام کرنا یہ جو قیام ہے آج تک یہ قیام تعظیم مصطفیٰ ہے جو سنڈت بنا دی گئی جو سنت بنا دی گئی اب یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں نے لی بخاری نے کتاب الاذان میں جیسے میں نے بیان کر دیا روایت کی اور دوسرے باب میں بھی روایت کی نمبر تین بخاری نے پھر کتاب الجمعہ اس میں پھر روایت کی امام مسلم نے کتاب المساجد میں روایت کی یہی حدیث اضاء قیمت اصلاح و تَقُومُ حَتَّى تَرَوْنِي اور امام ترمزی کے بعد امام ترمزی نے روایت کی ابواب وتر میں اور ابواب العیدین میں امام ابو داود نے کتاب الصلاط میں روایت کی امام نسائی نے کتاب الضان میں روایت کی امام دارمی نے روایت کی یا ابن حبان نے صحیح ابن خزیمہ میں مصنف عبدالرزاق میں مسند ابو ابویالہ میں مسنت ابو اعلیٰ اور بہتی سنن قبرا میں تمام کتب میں یہ حدیث آئی آگے حدیث چھ سو اڑتیس یہ بھی اسی کے ساتھ تھی جو ہو گئی چھ سو سینتیس اور چھ سو اڑتیس تھی دونوں احادیث آ گئی یہ میں یہ سب صفحے پلٹ رہا ہوں یہ سب احادیث عقائد پر ہیں ان کے نمبر ایک ہزار احادیث صحیح بخاری سے صرف عقائد پر منتخب کی تھی اب یہ وہ سب پلٹ رہا ہوں جو یہ تاکہ چیدہ چیدہ بعض چیزوں پر کچھ حدیث آ جائیں حدثنا دثنا اسحاق ابن قال حد عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرانی امر ان ابا معبد مولا ابن ابا ابن ابا رضی اللہ اخبر انّعت بکر الناس بل المکتوبت کانہ الحدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ نماز فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ذکر میں آواز بلند کرنا عہدری صلاحت ماب میں تھا بعض احباب کہتے ہیں کہ یہ جو سلام پھیرنے کے بعد ذکر کرتے ہیں اونچا یہ بدعت ہے احتیاط کرنی چاہیے ایسے سخت لفظ استعمال کرنے سے عبداللہ اپنے عباس فرماتے ہیں کان اللہ نبی بے ذکر ذکر میں آواز کو بلند کرنا ہی نہ صارف اناس میں جب لوگ فرض نماز کا سلام پھیریں کان اللہ عہدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے عہد نبوت میں موجود تھا اب ذکر کی شکلیں مختلف تھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ ذکر کی جو صورتیں بھی ہوں وہ اصل غرض اور مدعا میں مانے نہیں ہے کوئی لا الہ الا اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ یہ سارے ازکار ہیں مگر سلام پھیرنے کے بعد باواز بلند ہیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے گا کہ وہ صحابہ کرام تو الگ الگ اونچی آواز پڑھتے تھے آپ تو سارے مل کر پڑھتے ہیں تو بھائی یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے الگ الگ پڑھیں مل کر پڑھیں کوئی منع آئی ہے فقط ثبوت ہے رفع و سوت بے ذکر باد اس کے بعد اگلی حدیث نمبر آٹھ سو انسٹھ ایٹ ففٹی نائن ایٹ ففٹی نائن یہ باب وضوء وسیبیان بچوں کے وضوء کا باب ہے باب کا نمبر ہے ایک سو اکسٹھ ون سکسٹی ون ون سکسٹی ون ہے باب کا نام اور اس کے اندر حدیث ہے حدیث نمبر آٹھ سو انسٹھ ایٹ ففٹی نائن ان علی ابن عبداللہ علی بن عبداللہ سے روایت ہے اور آگے چل کے روایت کرتے ہیں انبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ ممونہ کے گھر رات کو ٹھہرا حضرت عبداللہ ابنِ عباس فرماتے ہیں اپنی خالہ حضرت ممونہ کے گھر رات کو رکا آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرماتے اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام اٹھے وضو کیا نماز پڑھی ثم مقام یوسلی فکم تو فتوۃ مما تو وزو کیا نماز پڑھی کچھ رکھتے ہیں تجدت پڑھی ثم اجے تو وقم تو انجسا آ رہی حوال عنی فجا علنی نہیں میں جماعت کے لیے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا بائیں طرف آقا نے مجھے ہٹا کے دائیں طرف اپنے پیچھے کھڑا کیا ثم مسلّہ ماشاء اللہ فم مد و تاجا سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام پھر آرام فرما ہوئے اور سو گئے نیند فرمائی فنامہ حتیٰ نافا حتیٰ کہ آپ کی نیند مبارک کی آواز سنائی دی یہ جملہ اس لیے کہا ہے تاکہ یہ شک نہ رہے کہ کامل نیند تھی یا صرف لیٹے ہوئے تھے معاذ استراحت فرما نہ تھے بلکہ حالت نیند میں تھے جب مکمل نیند میں تھے فطاح المنادی زین پھر نماز کا وقت ہوا اس نے آواز دی نماز کی اٹھنے کے فقام سلاد آکا علیہ السلام اس کے ساتھ اٹھے فسل ولم یت پوری نیند سے اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا وضو نہیں فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نیند حضور کے وضو کو نہیں توڑتی تھی نیند آکا علیہ السلام کے وضو کو نہیں توڑتی تھی اب ایک بات سمجھنے والی ہے نیند مثل موت ہے نیند مثل موت ہے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ روح قبض کر لیتا ہے جب کوئی سوتا ہے نیند میں تو پھر جو اس نے زندہ رہنا اس کو لوٹا دیتا ہے یہ جاگنا ہے جس کی نہیں لوٹائی جاتی وہ فات ہو جاتی نیند مثل موت ہے تو جس نبی کی نیند ان کی بیداری کی حالت کے وضو کو نہیں توڑتی نیند وضو نہیں توڑتی اسی طرح جیسے موت حیات کو نہیں توڑتی جیسے نیند وضو کو نہیں توڑتی اسی طرح موت آقا کے حیات کی حالت کو نہیں توڑتی اور پھر صحابہ کہتے ہیں کل نہ لمر امراثہ کار ان لوگ ہم سے صحابہ کہا کرتے تھے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنا ولا مقلب ہو ہم کہا کرتے تھے اس لیے نیند حضور کی وضو کو نہیں توڑتی کہ آنکھیں سوتی ہیں آکا کا قلب بے نہیں سوتا دل نہیں سوتا اور پھر فرمایا وہ یقول سمیت وبنا امیر ان سے سنا یقول انبیاء کی نیند رو خواب وہی ہوتا ہے فرمایا وہ نیند کو کیسے توڑے کہ جس حالت میں وہی الہی آتی ہے اس سے زیادہ اعلیٰ طہارت کی کوئی حالت ہوگی اللہ کی وہی جس حال میں اترتی ہے اس سے زیادہ اطہر حالت اور کیا ہوگی لہذا نیند آئے یا جائے وہ نیند بھی حضور کو چومنے آتی ہے مس کرنے آتی ہے آپ کی حالت کو بدلنے نہیں آتی اس کے بعد حدیث نمبر نو سو اٹھارہ حدیث نمبر 918 باب ہے باب الخطبہ المبر ممبر پر خطبہ دینے کا باب باب نمبر 26 حدیث نمبر 918 کتاب الجمعہ کتاب الجمعہ باب الخطبۃ المنبر اور حدیث نمبر نو سو اٹھارہ کال حد ثنا قال حدثنا سید ابن ابی مریم کال حد ثنا محمد ابن جعفر قال اخبرانی ابن سعیدن کال اخبرانی ابن اسبن عبد الله. کالا کانا جز نبی یہ حدیث بھی متفق علی آک علیہ السلات اور یہ حدیث آگے کئی مرتبہ امام بخاری لائے ہیں جس حدیث میں آکا علیہ السلام کی شان ہے کوئی عشق کی بات ہے عظمت نصول کی بات ہے جس حدیث میں امام بخاری اتنی کثرت کے ساتھ اسے بار بار لاتے ہیں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ امام بخاری حضور کے عشق محبت اور ادب اور عظمت کی بات کو بار بار حدیث بخاری میں لانے کے بہانے تلاش کرتے ہیں منحب شی نکثر ذکرہ بار بار لاتے ہیں یہ حدیث بھی ان میں سے ہے جو مکرر آئی ہیں حدیث میں مکمل یہ ہے کہ آقا علیہ سلاۃ وسلام کھجور کا خشک تنا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ دیتے آپ کے لیے ممبر بنا کے رکھ دیا گیا جب ممبر بنا کے رکھا گیا آقا علیہ السلّۃ والسلام تو اس دن جمعہ کی نماز پر آقا علیہ السلام تشریف لائے اور ممبر پہ قیام فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے بس آ کے اس کے پاس سے گزرے اس تو نے ہنانا ہن جس کو کہتی ہیں خشک خجور کا تنا ممبر پہ قیام فرما ہوئے خطبہ شروع کیا تو خوش خجور کا تنا زار و رونے لگ گیا اور چیخ و پکار کرنے لگ گیا اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سنا اس کی چیخ و پکار کو اتنے چیخ و پکار کو سنا جیسے اونٹنیاں گابھن اونٹنیاں سنتی ہیں کبھی فرمایا جیسے بچہ ماں سے بکھر جائے تو چیخ و پکار کے ساتھ روتا ہے مختلف مثالیں دی ہیں مختلف تورک سے یہ حدیث جو بارے دوئیں زور سے چیخ و پکار کے ساتھ روئے عقل اسلام نے اس کی پکار سنی اس کا رونا سنا حتیٰ کہ ممبر سے نیچے اترے فوادہ ادہ علی ایک حدیث میں آقا نے اس کے اوپر دست یکدس رکھا اور وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر گیا آگے حدیث میں ایک اور مقام پر آیا کہ آکر اسلام نے اس کو سینے سے لگا لیا اور وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر گیا اس کی تفصیلات ہیں اور اس کو دیگر کتب میں امام بزار نے امام تبرانی نے امام حاکم نے امام بے نے امام ابو نعیم نے امام سیوتی نے انہوں نے مختلف طور کو اسانید سے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اور پھر آگے ایک حدیث میں صحیح بخاری تو یہ ہو گئی آگے یہ بھی آیا کہ آقا علیہ السلام اس خشک تنے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا چپ کر بتا کیا چاہتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لفظیں اگر چاہتا ہے تو تمہیں دنیا میں پلٹا کے پھر زندہ کر دوں وہ خشک تھا تمہیں پھر زندہ کر دوں اور تم پر پھل پھول لگیں پھل لگیں ترو تازہ ہو جاؤ اور اگر چاہتا ہے تو تمہیں جنت میں لگا دوں تاکہ جنت میں اولیاء تیرا پھل کھائیں امام جلال الدین سیوتی نے الخصائص القبرہ میں تمام طرق اور اسانیت کو جمع کر کے اس کو روایت کیا الخصائص القبرا جمی طرق کو جمع کیا ہے قاضی یاز نے کیا امام قستلانی نے کیا محدثین نے کثرت سے کام کیا تو کھجور کے تنے نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اب یہاں نہیں اب جنت میں لگا دیں تو آقا علیہ السلام نے اس کو جنت میں لگا دیں اب کیا اوپر ممبر بنوا دیا اس جگہ پر فرمایا تا بین بہتی وہ ممبر ہی رو دت المر وہیں دفن کر دیا اور وہ جگہ جی وہ آقا علیہ السلط اسلام نے فرمایا کہ جنت کا باق ہے اس سے چند عقائد کے بنیادی مسائل معلوم ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام سیوتی نے الخصائص القبرہ میں روایت کیا اور امام ابن اجرس کلانی نے فت الباری میں روایت کیا اور امام قستولانی شعر بخاری نے اور امام عینی نے عمدت الخاری میں روایت کیا کہ امام شافعی ہی اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مع میں سے تھا وہ تو مردہ زندہ کرتے تھے اے امام شافعی کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے امام شافعی نے جواب دیا ہاں عیسا علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے ہمارے نبی نے مردہ خشک کھجور کے تنے کو زندہ کر دیا اور مردوں کو زندہ کرنے کی حدیثیں الگ ہیں وہ الگ ہیں مگر میں اس واقعے سے متعلق چونکہ شرح کر رہا ہوں اب کیا احیاء موطا اور احیاء الجزر الحنین اس میں فرق یہ ہے کہ انسان کامل تھا اس کے سارے آلات سیما بھی تھے حوا سے خمسہ بھی تھے آنکھیں بھی تھی کان بھی تھا زبان بھی تھی ہاتھ بھی تھا حادثہ بصر بھی تھا حادثہ سما بھی تھا حادثہ کلام بھی تھا حادثہ ذائقہ بھی تھا سارے حواس تھے صرف جسم سے روح نکل گئی احیاء موتا کیا ہے مردوں کو زندہ کرنا کیا ہے صرف روح نکل گئی تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کمب اللہ تو کمبنی اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا جسم پہلے سے تھا اعضاب پہلے سے تھے حواس پہلے سے تھے روح نکل گئی تو سب حواس نے اپنا کام چھوڑ دیا روح نکل گئی تو حواس نے کام چھوڑ دیا کم بےز اللہ سے روح واپس پلٹی روح جس میں واپس آئی حیات آ گئی تو باقی تو سب کچھ پہلے سے موجود تھا تو کانوں نے سننا شروع کر دیا آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا زبان نے بولنا شروع کر دیا ہاتھ نے چھونا شروع کر دیا روح پلٹی اہیائے موتا ہے اور است نے ہنانا کا موجزہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اہیائے موتا سے عجب تر ہے محتا میں انسان تھا یہاں کھجور کا درخت ہے نہ اس کی عقل تھی نہ اس کی آنکھ تھی نہ اس کے کان تھے نہ زبان تھی نہ ہاتھ تھی نہ سما تھی نہ بسر تھی نہ شامہ تھی نہ ذائقہ تھی نہ لمس تھا اس کے کوئی حواس نہ تھے اور اس کی کوئی صلاحیتیں نہ تھی نہ شعور تھا نہ فہم تھا نہ ادراک تھا نہ عقل تھا نہ کلام سمجھنے کی طاقت تھی نہ بولنے کی صلاحیت تھی اس میں کچھ نہ تھا آکیہ السلط والسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کم بیز اللہ کہتے تب رو پلٹتی مصطفیٰ نے یہ بھی نہیں کہا بس خجور کے تنے کے قریب سے گزرے اور قرب مصطفیٰ نے تنے کو زندہ کر دیا امام سیوتی نے روایت کیا ہے کہ جب حضور قریب سے گزرے تو تنا تکتا رہا کہ مجھ پر آئیں گے جب گزر گئے اور اس پر نہیں کھڑے ہوئے منبر پہ چڑے وہ رونا شروع کر دیا تو مستفا کے قرب نے اسے آنکھیں بھی دے دی کہ آقا میری طرف نہیں منبر کی طرف جا رہے ہیں آنکھیں بھی دے دی شعور بھی دے دیا جب آقا نے خطبہ دیا تو کان بھی دے دیے سیما بھی دے دیا رونا بھی دے دیا حواس بھی دے دیے احساسات بھی دے دیے کیفیت بھی دے دی, دی تڑپنا بھی دے دی دیا اور پھر آکا لسلام اترے چھوا سینے سے لگایا سسکیاں لینے لگ گیا یہ حواس بھی دے دیے کہ اب حضور نے مجھے چھو لیا ہے اور سسکیاں لے کے رونا بھی دے دیا پھر آکا نے پوچھا کیا چاہتے ہو اس کو سننا سمجھنا بھی دے دیا یہاں زندہ کر دوں کہ جنت میں لگا دوں جواب دینا بھی دے دیا عرض کیا حضور جنت میں لگا دے اور پھر آکا نے سوال کیا چاہو تو یہی زندہ کر دوں چاہو تو جن چاہوں تو جنت میں لگا دوں اختیار مصطفی بھی ثابت ہو گیا چاہیں تو مردہ خشک درخت کو ہرا بھرا کر دیں اور چاہیں تو دنیا کے ایک درخت کو جنت میں لگا دیں جنت بھی دست مصطفیٰ میں ہے اکھاڑنا بھی اختیار میں ہے لگانا بھی اختیار میں اگلی حدیث 922 یہ کون ہے جو حدیثیں چن چن کے لا رہے ہیں امام بخاری ہے حاضی ہاں عقیدت البخاری ح باب نمبر انتیس حدیث نمبر نو سو بائیس میں نے کل آپ کو سارے حوالے دے دیے تھے ماں علم کب رجل۔ رج الما کن تکول حاضر رجل محمد۔ امام بخاری اس باب میں حدیث نمبر نو سو بائیس وہ حدیث پھر پلٹ کے لائے اور وہی بات جو کہی تھی آکا علیہ السلام نے فرمایا سوال کیا جائے گا لیا فل قبور اور وہ کیا فرمایا فیو تادو کم فیو کال ما علم کب حاضر بتا ان کے بارے میں کیا عقیدہ کی ہے وہی ایک حدیث ایک ہی سوال اس کے بعد اگلی حدیث صفا حدیث نمبر نو سو پچاس حدیث نمبر نو سو پچاس اگلی جلد ہوگی بیٹے اور اس نو سو پچاس کو صرف منشن کروں گا یہ وہی حدیث ہے حبشیوں کا رقص کرنا حبشیوں کا رکس کرنا تھوڑا مجھے بھی سرور پہنچا دو نا وہ کیا کہہ رہے تھے رقص کرتے تھے محمد ان عبد محمد العبد الصال محمد ان عبد محمد ان عبد الصالح مزہ نہیں آ رہا اونچا گائے اونچا محمد ان عبد محمد العبد الصال محمد العبد الصال محمد العبد الصال حبشی کیسے کہہ رہے تھے محمد ان ابد محمد العبد الصال محمد العبد الصال محمد العبد الصال محمد العبد الصال محمد ان عبد الصالح بیٹھ جائیے اللہ بیٹھ جائیے سبحان اللہ یہ حدیث نمبر نو سو پچاس وہی حدیث جس کی تفصیل امام ابن حجرس اسکلانی نے فتح الباری صفح پانچ سو نو اور پانچ سو دس پر کی ہے وہ جو عبارت بتائی تھی کہ حضور کا قدو میں مدینہ اور اس اس خوشی میں رقص کرتے تھے اور اس سے بڑی عید کیا ہے یہ عید سے بھی اونچی بات تھی فتح الباری صفحہ پانچ سو نو پانچ سو دس امام بخاری دوبارہ لائے لا و کان یوم عید یہ تو دل والوں سے پوچھو کون سی عید کا دن تھا وہ عید میں عید تھی وہ عید میں عید تھی کان ذال کل عید فل عید یلا ابو سودان و بدر کے بل خرا فماں فعما سالتنبی صلی اللہ علیہ وسلم و امہ کالہ تشتہین <تنذرین> آقل اسلام نے فرمایا عائشہ خواہش ہے دیکھنا چاہتے ہو افشیوں کا رقص جو میری آمد کے جشن میں کر رہے ہیں آئی. یہاں سے ایک تنبیہ ملی اور ایک مسئلہ نکلا کہ خواتین کو بیبیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے خواتین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے سارا کچھ سیکھنا ہمارا ہی حق نہیں ہے انہیں بھی سیکھنے دیکھنے کا موقع ملے مبارک باد ہے غمگول شریف والے مسجد والے کے انہوں نے بہت اعلیٰ شاندار پوری گیلری بنا کے خواتین کی ایک باعزت جگہ بنا رکھی ہر طرف اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے فقل تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی یہاں دیکھنا چاہتی ہوں سبحان اللہ فعقامنی ورا اہ و خدی الا خدی مجھے اپنے پیچھے اس طرح کھڑا کر لیا اور میں دیکھتی رہی اور دیکھ کر پھر آقا نے بڑی دیر دیکھا پھر پوچھا کالا ہنس کے پوچھا عائشہ رج گئی ہو راضی ہو جی بھر گیا ہے کل تو نعم میں نے کہا جی حضور خوب دیکھ لیا ہے کالا فض اب چلی جاؤ حوصلہ افزائی کی حدیث حدیث وہی ہے اب اس سے آگے حدیث نمبر نو سو اکیاون نو سو محفل سیما پر حدیث آ رہی ہے میں قادری ہوں مگر میرے مشرب مشرب میں وسعت ہے وسعت میری قادریت میں چشتیت بھی ہے میری قادریت میں نقش بندیت بھی ہے سور وردیت بھی ہے رفائیت بھی ہے شاذلیت بھی ہے محمدی المشرب ہوں ذوق میں اور غلام ہوں صاحب نسبت قدوت الولیا حضور سیدنا طاہر علاء الدین بغدادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں سے نسبت اب وہ حدیث جو ہے وہ سنیے نو سو باون حدیث نمبر اور مفتی اعظم مفتی گل رحمان صاحب میرے پیر بھائی بھی ہیں حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین سے ان کو بھی شرف غلامی نسبت باپ باپ ہے سنت العیدین الہل اسلام اہل اسلام کے لیے دو عیدوں کی سنت ایک دن میں دو عیدیں حدیث نمبر دو نو سو باون حدیث کیا ہے کالد داخل ابو بکر انعشت حد دسنابن دسن ان ان و اسماعیل ابو سامتا حکم المنین نائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہمارے گھر داخل ہوئے اور میرے پاس انصار کی دو بچیاں بیٹھی نغمہ گا رہی تھیں وہ انصار کی شجاعت کی قدیم ایک تاریخ تھی جنگی اور شجاعت کی تاریخ کا نغمہ تھا غلط کلام نہ تھا غلط عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سنتی اور بیت نبوت میں کیوں پڑھا جاتا گمان بھی نہ کریں مثل نات خانی کے انصار کی عظمت کی تاریخ اور قدیم شجاعت کی تاریخ وہ تغنیان غناء سے وہ پڑھ رہی تھی وہ لئی اور پروفیشنل گانے والی نہیں تھی ام المومنین فرماتی ہیں پروفیشنل نہیں تھی مگر گا رہی تھی فقال ابو بکر اب مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدن ابو بکر صدیق نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شیطان کے ساز رسول اللہ کے گھر میں بج رہے جس کا مطلب ہے وہ صرف گا نہیں رہی تھی ساتھ بجا بھی رہی تھی دف جو زمانے کا طریقہ تھا دف تو بجا رہی تھی دف اور گا رہی تھی پاکیزہ کلام جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے سننے کے شایان شان تھا بیت نبوت میں لفظ مزامیر سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یہ مزامیر بیت رسول اللہ میں وہ ڈر گئی کبرا گئی وزار کفی یوم عید یہ عید کا دن تھا جب سیدنا صدیق اکبر اچانک داخل ہوئے آقا علیہ السلام پہ نظر نہیں پڑی کہ حضور بھی گھر میں ہیں یا نہیں اندر جو داخل ہوئے تو سیدھا ان کو دیکھا اور جلال میں ان سے فرمانے لگے مزامیر الشیطان فی رسول اللہ جب یہ بات فرما چکے تو ادھر نظر دوڑائی تو آقا علیہ السلام چادر اوپر زیب تن کر کے لیٹے ہوئے تھے ایک طرف آقا نے کپڑا ہٹایا فرمایا یا آبا بکر ان تو ابو بکر چھوڑ دو انہیں ابو بکر انہیں چھوڑ دو ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ آج ہماری عید ہے سو آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے تدبو میں کہتا ہوں کہ جب میلاد کا دن آئے میلاد مصطفی کا اور جشن منائے جائیں اور بہت سی چیزیں جو آگے پیچھے نہیں ہوتی مگر خلاف شرح حرام نہ ہوں مگر جشن منائے جائیں اور جشن میں کمکم میں جنیہ جس کو افراد کہا جاتا ہے اگر وہ سب کچھ کیا جائے اور جشن مصطفیٰ ہو عید میلاد النبی کا دن ہو تو کوئی کہے کہ یہ کیوں تو میں جواب دیتا ہوں لے کل قوم نی دن و حاضا عید ہر قوم کی عید ہوتی ہے آج ہماری عید کا دن ہے اور وہ عید ہے جس کے صدقے سے باقی عیدیں ملی میلاد النبی حاضا یوم و عید اس سے استمبا ہوا اب دو عمل ثابت ہوئے سے. ایک عمل ابو بکر ایک عمل ہے مصطفیٰ عمل ابو بکر اور ایک عمل مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر نے منع کیا تو سنت ابی بکر سے نقش بندیت بنی سنت ابی بکر سے یہ اسلوئی نقش بندیت کی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاضای دونوں اور سنت مصطفیٰ سے اصل بنی چشتی کی، چشتی کی اور قادریت اور بین سنت نبی و سنت ابی بک اس میں دونوں کا اختلاط میں نے آپ کو دو حدیں بتا دی ہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے جو اس طریق پہ چلے منع کرے اس پر بھی انکار نہ کریں برا بھلا نہ کہیں اور جو توسو رکھے اور حضور کے میلاد میں محافل سیما کر لے اس پر بھی انکار نہ کریں وہ بھی ہے اصل اور اس کی بھی اصل ہے یہ ہے مشرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ. اس کے لیے بھی اصل ہے اور اس کے لیے بھی اصل ہے اب آگے سنیں اب یہاں ایک محدثانہ اور فقیحانہ نقطہ سمجھا دوں آقا علیہ السلام نے جب اجازت دے رکھی تھی تو سیدنا صدیق اکبر نے کیوں روکا بڑی اہم علمی بات ہے پلے باندھ لیں اس کو یاد رکھ لیں اگر سیدنا صدیق اکبر اجازت دے دیں اجازت دے دیں تو ان کی اجازت دینا حکم شریعت نہیں بنتا ان کی اجازت سے حکم شریعت شریعت بنتی ہے شارع علیہ السلام کے امر و نہیں سے حضور امر دیں یا منع کریں تو شریعت بنتی ہے سیدنا صدیق اکبر منع کریں یا روک یا اجازت دیں تو سنت بنتی ہے امر اور وجوب شریعت نہیں بنتا ایک سنت بنتی ہے جواز بنتا ہے آپ اس سے دلیل لے سکتے ہیں کیا مگر شریعت نہیں بنتی وجود شریعت صاحب شریعت کے خول سے ہوتا ہے تو سیدنا صدیق کے اکبر اگر منع نہ کرتے منع نہ کرتے تو شریعت کا حکم تو بننا نہیں تھا جواز کا لیکن آپ نے ایک حد قائم کر دی کہ اگر بالکل کھلا چھوڑ دیا تو لوگ حدیں توڑنے لگ جائیں گے کھلا چھوڑ دیا تو لوگ حدیں توڑنے لگ جائیں گے آپ نے حدود شریعت کی پاسداری کے لیے ایک حد قائم کی آکا علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو عید کا دن ہے چونکہ آکا منع فرما دیتے تو مطلقاً حرام ہو جاتا جواز کی کوئی شکل نہ رہتی اگر حضور منع فرماتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے سے شرن مطلقاً حرام نہیں بنتا ایک اسوا بنتا ہے ایک اصل بنتی ہے ایک دلیل بنتی ہے اگر حضور یہی فرما دیتے منع کر دیتے اپنی زبان مبارک سے تو متلقن حرام ہو جاتا So, حضور نے عبت کا راستہ کھول دیا ابو بکر صدیق نے حد بندی کا راستہ قائم کر دیا <تصفيق> حضور نے مباح کر دیا صدیق اکبر نے حد بنا دی تاکہ کرنے والے حدود میں رہ کر کر بھی سکے اور عمل صدیق کو سامنے رکھ کر کوئی حد بھی نہ توڑ سکے یہ <تصفح> حدیث کا فک ہی احکام اس سے استعمال ہو آگے حدیث حدیث نمبر نو سو ستاسی پھر یہی حدیث دہرائی گئی ہے نو سو ستاسی میں پھر وہی حدیث جو امام بخاری کی روایت سے پہلے بیان کر دی ان آبا بکر رضی اللہ تعالیٰ داخلہ علیہ وا جاری طانفی ایام مینا تو دففان و تدربان یہاں لفظ آگے آیا ہے کہ دف بجا رہی تھی اور تدربان اور دف, دف بجا رہی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی امام بخاری نے اس حدیث اس روایت میں جو حضرت یا بن بکیر سے ہے آئش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفاظ اضافہ کے ساتھ روایت کیا ہے تو دففان دف بجا رہی تھی وہ تدربان اور تالیاں بجا رہی جب سیدنا نبو بکر صدیق داخل ہوئے اور پھر باقی وہی کلام ہے اس میں ایک پیارے لفظ ہیں جب وہ فرما چکے کیوں ایسا کر رہی ہو فکاشا فن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم وجہ ہی تو آقا نے چیرا مبارک سے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کے فرمایا فقالما باب بکر ابو بکر چھوڑو جو کرتی ہیں کرنے دو فنحا مید یہ عید کے دن اور پھر امام بخاری اس کی اگلی حدیث پھر حبشا کی لائے ہیں آپ دیکھیے عقیدہ کیا ہے امام بخاری کا جوڑتے کیسے ہیں ادھر یہ بیان کر کے پھر حبشہ والی حدیث لائے فرمایا وانا ری تو نبی فی المسجد پھر وہ حدیث لائے اب حدیث نمبر دس سو دس حدیث نمبر دس سو دس کتاب استشقا بولیے کتاب الاستقا اس سے پہلے پچھلی حدیث دیکھ لیں حدیث نمبر ایک ہزار نو اس میں امام بخاری نے آکا علیہ السلام اسلام کے چچا حضرت ابو طالب کا شعر صحیح بخاری میں روایت کیا ہے جو حضور علیہ السلام کی نعت میں لکھا تھا انہوں نے حضرت ابو طالب نے بہت نعتیں آقا علیہ السلاد السلام کی شان میں لکھی تھی چھتیس صحابہ حضور علیہ السلام کے نعت خان تھے کتنے چھتیس میں نے پوری فہرست دی ہے اپنی کتاب میلاد النبی میں میلاد النبی کی جو مشروعیت ہے کتاب و سنت کے دلائل پر واقعہ میلاد النبی کا نہیں واقعات پر نہیں دلائل میلاد النبی کے منانے پر جشن میلاد پر یہ ایک ہزار صفحات کی کتاب ہے میلاد النبی پر تاریخ اسلام میں بارہ سو سال میں میلاد النبی کی مشروعیت پر دلائل شریعہ پر بارہ سو سال کی تاریخ میں لکھی گئی کتب میں سب سے بڑی زقیم کتاب ہے ایک ہزار صفحات صرف میلاد النبی کے استدلال پر ورنہ کتب جتنی لکھی گئیں کوئی پچاس صفحے کا رسالہ ساٹھ صفحے کا سو صفح کا ستر صفحے کا کم بیش سوا سو صفحے کا ایسے رسائل لکھے گئے تھے جن پر مدار کرتے ہیں امام سیوتی نے لکھا امام ابن حجر مکی نے لکھا امام یوسف الصاد شامی نے لکھا ہے ہزار صفحات کی کتاب صرف دلائل میلاد النبی کی مشروعیت پر ہے اس کے ایک باب میں میں نے چھتیس تمام صحابہ کے نام درج کیے ہیں جو حضور کے نات خان تھے لوگ تو صرف حسان بن ثابت کو یا عبداللہ بن رواحا کو یا کعبن مالک کو جانتے ہیں چھتیس صحابہ چاروں خلفائے راشدین حضور کے نات خان تھے تو کمال بات یہ ہے کہ امام بخاری نے آقا علیہ السلام کی شان میں حضرت ابو طالب کا شعر نعت یا شعر درج کیا اور درج کیا تبسل کے ذمن میں بارش کے لیے حضور کا وسیلہ بارش کے لیے آقا علیہ السلام کا وسیلہ حدیث نمبر ایک ہزار عمر حد نبی رب ذکر تو یہ بہو وہ راوی نے کہا کہ مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آتا سیابی کہتے ہیں کہ مجھے ایک شاعر کا جب شعر میں یاد کرتا وانا انضر و الاَ وجہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر شاعر کا شعر یاد کرتا اور ادھر حضور کے چہرہ پاک کو تختا صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اقدس پہ نگاہ ڈالتا شاعر کا شعر پڑھتا یس تس کی فما ین ضرور و حتّہ یجی اس شعر کو یاد کر کے پڑھ کر حضور کے چہرہ انور کو تکتا تھا صاف آسمان پر بادل امنڈ آتے اور موسرا دار بارش ہوتی اور گھروں تک جانے تک گھروں کے مزاب جو تھے پرنالے بہنے لگ جاتے تھے چہرے کو صرف تکتا اور شعر پڑتا یہ بیان کر کے آگے امام بخاری فرماتے ہیں وہ وولو ابھی طالب یہ شعر کسی عام شاعر کا نہیں حضرت ابو طالب کا شعر ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں اور وہ شعر پھر امام بخاری روایت کرتے ہیں اب یدو یوستم وجہ و اب یدو یوستم وجہی سیمال اسمت الراملی راضی کبھی کبھی اگلی حدیث بڑی اہم حدیث نمبر دس سو دس تبسل پر حدیث بہت حدیث ہیں تبسل پر سہی بخاری میں مگر ایک ایک دو چن چن کے جو آ پڑھانی ہے اور بڑی اہم حدیث الحسن بن محمد قَالَ حد محمد بن کالحدنا بن بن حدیث کے راوی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان عمر ابن الخط رضی اللہ کا امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط پڑ جاتا اور وہ بارش طلب کرتے استسکا کرتے تو استسکا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے کرتے تھے کیا لفظ ہیں استسکا استسکا بل ابن عبد المطلب حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے استسکا کرتے فقالہ اور یہ کہتے اللہ یہ الفاظ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں اور عرض کرتے اللہ عما کنہ نتل الیک کا بے نبی نا کے لفظ عرض کرتے یا اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ ڈالا کرتے تھے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ سے تبسل کرتے تھے اور تو ان کے وسیلے سے ہمیں بارش دیا کرتا تھا یہ دعا نہ توسل ولی کب ام نبی نا کے اب اے اللہ ہم آپ کے محبوب نبی کے چچا کا وسیلہ ڈالتے ہیں ان کے توصل سے ہمیں بارش عطا فرماس پھر بارش ہو جاتی تھی یہ سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ کل صحابہ کا عقیدہ اور امام بخاری کا عقیدہ امام بخاری کا عقیدہ اب یہاں ایک بات ثابت ہوئی اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے دونوں کو لے لو ثابت تو توسل ہو گیا اور دونوں توسل ثابت ہوئے توسل بن نبی بھی ثابت ہو گیا حضور السلام کا توسل چونکہ سیدنا فاروق اعظم کے لفظ ہیں انا کنہ نہ توسل ولی ہم نبی علیہ ہم آکالات کے وسیلے سے تبسل کرتے تھے توسل کرتے تو توسل بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گیا اور اب تبسل کرتے ہیں حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کا تو دوسرا مسئلہ عقیدہ کا ثابت ہو گیا توسل بغیر نبی تسلب بی اہل بیت توسل ب بی صحابہ توسل بلولیا غیر نبی سے توسل بھی ثابت ہو گیا صحیح بخاری سے اور سنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اور آگے لفظ ہیں جو روایت بخاری کے امام بخاری کہتے ہیں توسل کرنا ہی نہیں فرمایا بس وسیلے سے دعا کرتے اور بارش ہو جاتی توصل منظور بھی ہو جاتا مقبول ہوتا یہ تو ہو گیا ثبوت توسل نبی اور توسل بغیر نبی من اہلبیت و صحابت و صالحین اولیا و ثابت ہو گیا اب یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے نادانی کی وجہ سے نادانی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب حیات تھے تو ان کی زندگی میں توسل جائز تھا یہی حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا دور تھا تو ان سے توسل کرتے تھے ان کے ذریعے ان کے وسیلے سے اگر حضور کی وفات کے بعد بھی توسل کرنا حضور سے جائز ہوتا تو پھر عباس بن عبد المطلب سے کیوں کرتے اب بھی حضور سے کرتے یہ اعتراض علمی اعتراض نہیں ہے مضبوط نہیں ہے اور کم بے خبری کی وجہ سے ہے اس حدیث کی شروع کو پڑھیے اور کتب حدیث کو کھنگا لیں یہ گھر بیٹھے عام توصل نہیں تھا یہ سلاۃ الاتسکا کا توصل تھا صحابہ کرام کو لے کے استسکا کے لیے مسجد مدینہ شہر سے باہر جاتے جو مسجد تھی عیدگاہ تھی باہر عیدگاہ میں جاتے صحابہ کی صفیں بنتی اور حق یہ تھا کہ جو امام وقت ہو وہ نماز پڑھائے اور استساء کی نماز پڑھائے یا عیدین کی نماز پڑھائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت تھے تو شرم چاہیے یہ تھا کہ وہ امیر المومنین خلیفت المسلمین ہیں وہ نماز استسکا کی امامت کرائیں اور استسکا کریں مگر عباس بن عبد المطلب ساتھ ہوتے تو حدیث امام بخاری بیان یہ کر رہے ہیں جب اس مسجد میں جاتے سلاط اور استسکا کے لیے عیدگاہ میں جاتے تو بجائے ابو عمر فاروق خود مسلح پر کھڑے ہوں حضرت عباس کو مسلح پر امامت کے لیے کھڑے کر دیتے ہیں اب وہاں آک علیہ السلام کو تو نہیں کھڑا ہونا تھا حیات اور مماد کا کوئی تعلق اس موضوع سے نہیں ہے وہ نماز استثقاہ ہو رہی ہے عیدگاہ میں اور امام بنایا جا رہا ہے اور چونکہ امام فاروق اعظم کو بننا چاہیے تھا اور وہ نہیں بن رہے اور اپنی جگہ عباس بن عبد المطلب کو کھڑا کر رہے ہیں اور صحابہ بھی سوچتے ہوں گے کہ امیر المومنین خود کھڑے ہونے کی بجائے ان کو کھڑا کر رہے ہیں اس موقع پر فاروق اعظم نے یہ فرمایا اور اس کا تعلق السلام کی حیات و وفات سے بنتا ہی نہیں وہ تو وہاں علیہ اسلام کو تو نہیں کھڑا کرنا ہے اس وقت کہتے کہ میں نماز پڑھاتا استسکا کی مگر باری تعالیٰ میں نہیں پڑھاتا کہ حضور کے چچا ہمارے پاس ہیں ایک وقت تھا کہ اسی عیدگاہ میں جب قید ہوتا تو حضور نماز پڑھاتے اور عقیدہ دیکھیے وہ یہ نہیں کہتے کہ حضور کی نماز استشکا کی وجہ سے بارش ہوتی یہ نہیں کہا کہ کان رسول اللہ یوسلی بنا لکا وسکین کہ حضور علیہ السلام ہمیں سلاۃ ال پڑھاتے اور بارش ہوتی یہ نہیں کہتے پڑھاتے نماز تھے امامت کرتے تھے مگر صحابہ کی نگاہ نماز استکا پر نہیں وجود اب استفاع رہتی تھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور کی نماز استسقاء کی وجہ سے بارش ہوتی کہتے ہیں کننا نتوصل الیک بنبیچھے نا فتسقینا ہم تیرے نبی کا وسیلہ کرتے اور تو ان کے صدقے بارش کرتا تھا تو نماز استسقاء تو بیچ میں ایک بہانہ تھا اور اب اسی نماز استسقاء کے لیے عبداللہ حضرت عباس بن عبدالمطلب کو کھڑا کیا جب انہیں مصلی پر کھڑا کر چکے اس وقت فرمایا ہے اللہ جب حضور کا دور تھا یہاں وہ کھڑے ہوتے اور ان کے توصل سے بارش ملتی اب ہم اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد توصل جائز نہیں آؤ ذرا بخاری کے لفظوں پہ دوبارہ غور کریں اب بھی توصل مصطفیٰ ہی کا ہو رہا ہے اب بھی توصل مصطفیٰ کا کر رہے ہیں عمر فاروق سیدنا فاروق آزم کے الفاظ پڑھیں کہتے ہیں باری تعالی۔ جب حضور کھڑے ہوتے تھے اور بارش ان کے وسیلے سے آتی تھی اور اب الفاظ کیا ہیں آپ الٹا سمجھ گئے یہاں کھڑے ہو کر بھی وسیلہ مصطفیٰ کا ہے کہہ رہے انا نہ تبسلو الہی کب اب یہ نہیں کہتے کہ عباس کا وسیلہ ہے عباس بن عبد المطلف کا وسیلہ ہے نہیں کہتے ہیں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ دیتے ہیں اب بھی وسیلہ اسی رشتے کا دیا جا رہا بخاری نے خود مسئلہ حل کر دیا یہ تو نہیں کہتے کہ انا نہ بے ابا سے کہتے ان توسل و رئی کا بے امی جینا اب ہم تیر اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ دیتے ہیں چچا تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہر سف میں کھڑا ہوگا چچے بھی کھڑے ہوں گے کئی بھتیجے بھی کئی تائے کئی باپ بھی کئی بیٹے بھی کئی کھڑے ہوں گے ارے ہر ایک کے چچا سے تھوڑا تبصل ہوتا ہے چچا کا وسیلہ دیتے ہیں پس کے نا بارش دے اس کون بارش ہوئی تب بھی بارش مستفی کے رشتے کے سبب سے ہوئی تب تبسل مستفیٰ تھا اب تبسل نسبت مستفیٰ ہے تبصل مصطفیٰ تھا اب توسل نسبت مصطفیٰ ہے تو توصل اب بھی وہی ہے یہ حدیث کے لفظ ہیں یہ تو سیدنا فاروق اعظم کی بات ہوئی اب آگے دیکھیے جب حضرت عباس بن عبد المطل کو کھڑا کر لیا اب حضرت زبیر روایت کرتے ہیں یہ اور حدیث ہے دوسری بخاری میں نہیں اور الانصاب میں روایت کی جب کھڑا کر لیا حضرت عباس بن عبد المطلب نے استثقہ نماز پڑھائی اور ہاتھ اٹھائے اب تک بات تھی عمر بن الخطاب کی رضی اللہ تعالی عنہ اب عباس بن عبد المطلب کا بھی وس... کبھی عقیدہ سن لیجیے عقیدہ نماز پڑھا کے ہاتھ اٹھائے اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے جو دعا مانگی وہ دعا بھی منقول ہے حدیث میں اب وہ دعا پڑھ رہا ہوں ہاتھ اٹھائے عرض کیا یا اللہ کا توجہ بی القوم ولی کا لے مکانی میں نبی اے اللہ میں کیا ہوں یہ <سؤال> قوم صحابہ میری طرف متوجہ ہوئی میری طرف متوجہ ہوئی کیونکہ میری نسبت اور رشتہ تیرے مصطفیٰ سے ہے <سؤال> ان کے سج کے بارش عطا کر دے <سؤال> <سؤال> <سؤال> یہ دعا عباس ہے ہم نے کیا, کیا؟ نہ پڑھا نہ سنا نہ دیکھا نہ قریدا ہم صرف فتوے پر زور دیتے ہیں ورز کرتے ہیں باری تعالیٰ توجہ القوم ولی کل مکانی میں نبی ایک باری تعالیٰ اب یہ ساری قوم سے جلیل اور قدر صحابہ میری طرف جو متوجہ ہوئے ہیں اور مجھے کھڑا کر دیا ہے یہ بھی جو میری نسبت تیرے محبوب سے ہے اس کی وجہ سے حضور کے صد کے بارش بارش, بارش, بارش یہ ثبوت توصل ہو گیا حدیث پاک سے اگلی حدیث نمبر ایک ہزار تیرہ باب ہے ال استقا فل مسجد مسجد جامع میں سلاط الستقا یا سلاد نہیں استسکا بارش مانگنا یہ حدیث ہے اور یہ حدیث مسلسل ایک ہی مقام پر اس میں کوئی ایسی لذت آئی ہے امام بخاری کو اور وہ لذت جو میں سمجھا ہوں میرے وجدان نے سمجھا ہے وہ بھی بتا دوں گا وہ جملہ کہ کس جملے نے امام بخاری کو مست کر دیا ہے ایک ہی مقام پر مسلسل تیرہ مرتبہ یہ حدیث لائے ہیں ہر باپ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں آگے پھر دے رہے ہیں پھر دے رہے ہیں ترجمت الباپ بدلتے جا رہے ہیں حدیث ایک ہی ہے کیا معلوم وہ کیا تھا وہ عاشق لوگ تھے امام بخاری کو سمجھا ہی نہیں کسی نے ہم ویسے ہی بھاگتے ہیں ڈرتے ہیں ان کے نام سے دوسرے وارث جو وارث نہ تھے وارث بن بیٹھے تیرہ مرتبہ ایک ہی مقام پر اور آگے اور جگہوں پر اس سے زائد مرتبہ بھی لائے ہیں آئیے چونکہ پیاری حدیث ہے امام بخاری 15 مرتبہ لائے ہیں تیرہ چودہ پندرہ مرتبہ تو اس حدیث کو بھی پڑھ لیں روال بخاری یقال حدثنا محمد قال اقبرنا عبو ذمرت انا سبن عیاز قال حدثنا شریق بن عبداللہ بن عبی نمرن انہو سمع انا سبن مالک یذکر ان رجلن داخل یوم الجمعات من باب کانا وجاہ المنبر ورسول اللہ قائم یخطب بست اقبر رسول اللہ قائمہ فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فدعا الله ويغيثنا قال فرفع الله ورفع رسول الله يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال انس والله ما نرى في السماء من سحاب براقزات ولا, ولا شيء ما بيننا وبين سل من بيت ولا دار قال قد عادت من براءي صحابه مسل الترس فلما توسطت السمان انطشرت ثم تدارت قال والله ما راينا شمسا سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعه المقبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما ففقال يا رسول الله حلقت الاموال وانقطعت السبل فضل لا يمسكها فقال رسول الله رفع رسول الله يديه ثم قال اللهم احو ولا علينا وفي قال حوالينا ولا علينا وفي روايه واشار الى وقال حوالينا ولا علينا اللہ حدیث میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں جمعہ کا دن تھا آقا علیہ السلام ممبر پر کھڑے ممبر پہ کھڑے قبلہ رخ آکا علیہ السلط خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پہ کھڑے صحابہ کی طرف خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اس دوران ایک شخص حضور علیہ السلام کے چیر انور کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہی تھے کھڑا ہو گیا اس نے کہا رسول اللہ مویشی مارگ مر گئے ہلاک ہو گئے مویشی ہلاک ہو گئے کچھ نہ بچا فصلیں جل گئیں تباہ ہو گئیں کہت تھا بڑا طویل قحط اللہ کی بارگاہ میں دعا کی دے یغی سنا اللہ ہماری مدد کر دے آقا علیہ السلام نے دست مبارک اٹھا دیے اب امام بخاری نے کیا کیا بہانے ڈھونڈے ہیں اس حضور کی محبت اور عش کی بات دورانے کے لیے یہاں باپ بنا دیا مسجد جامع میں بارش مانگنا اس حدیث کو دوبارہ لانے کو جی چاہا دل چاہا پھر اگلا باب بنا دیا ساتواں الستسکا فی خطبت الجمہ خطبہ جمعہ میں بارش مانگنا حدیث جو لانی تھی نا یار کی بات دورانی تھی پھر جی نہیں بھرا ایک بار مزید حدیث لانے کے لیے اگلی حدیث کے لیے باب بنا دیا باپ الستکا المبر ممبر پہ کھڑے ہو کے بارش مانگنا پھر جی نہیں بھرا پھر حدیث کو لانے کے لیے اگلا باب بنا دیا منک تفہ بے سلاط الجمہ تفلستہ پھر حدیث لے آئے پھر جی نہیں بھرا یار کی یہ پیاری واقعہ دوبارہ دہرانے کے لیے اگلا باب بنا دیا کسرت المتر جب بہت بارش سے راستے بند ہو جائیں یہ باب بن رہے ہیں زیادہ بارش سے راستے بند ہو جائیں پھر جی نہیں بھرا پھر اور باب بنا دیا انبی علم آپ کی چادر نہیں اتاری بارش مانگتے ہوئے ایسے مانگی پھر باب بنا کے حدیث لے دی پھر جی نہیں برا پھر ایک اور باب بنا دیا امام جب امام سے کہا جائے کہ آپ بارش مانگیں پھر حدیث دورا دی پھر جی نہیں برا پھر مشرقین کے کی دورے کہت میں حدیث لے آئے پھر جی نہیں برا ایک اور باب بنا دی ادوا کا متر ہوا لینا بھلا لینا جب بہت بارش ہو جائے تو یوں کہنا اس باب میں حدیث دے دی الغرض پھر جی نہیں برا پھر اگلا باپ بنا دیا ہو کر بارش مانگنا امام بخاری آل جی نہیں برا پھر اس طرح کرتے, گئے کرتے گئے پھر باپ بنا دیا, دیا مال امام, کا امام کے ساتھ لوگوں کا ہاتھ اٹھا کے بارش مانگنا پھر جی نہیں بھرا پھر باپ بنا دیا رف امام کا بارش مانگتے ہوئے امام کا ہاتھ اٹھانا پھر جی نہیں بڑا پھر یار کی بات دورانے کے لیے باپ بنایا من تمتر فل متر الغرض اس طرح امام بخاری باپ بدلتے گئے اور مستفیٰ کی بات اور کہانی سناتے گئے یار <تصفح> کی کہانی ایک ہے عنوان بدلتے گئے اور کھولو تو پھر وہی کہانی پھر ترجمت الباب بدلا حدیث وہی ہے میں نے تو بڑا سوچا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی صرف ایک بات اس کے اندر بتاؤں گا ادا یار کی پسند آ گئی اس کو بار بار لکھ رہے ہیں امام بخاری اور یہ عاشقوں کا وتیرا ہے کوئی محدث اور کوئی امام بغیر عشق نبی نہیں بنا ہے یاد رکھ لو کسی کو امام علم امام بناتا ہی نہیں ہے امام عشق بناتا ہے امام علم سے نہیں بنتے امام عشق سے بنتی علم والے بڑے ہوئے ان میں علم والوں میں عشق والے امام ہو گئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیں تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہ مسک نہ اللہ مسک نہ اللہ مسک نہ ادا آگے آ رہی ہے پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ خدا کی قسم آسمان پر چاند کا کوئی بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ تھا بس ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی تو موسلا دار بارش ہوئی اور کہتے ہیں گھروں کو گئے تو گلیاں بھر گئی تھی پانی سے چلنے کا راستہ نہ تھا اور چونکہ دعا فرما کے حضور چلے گئے حکم دے گئے بادل کو اللہ تصرف مصطفیٰ ہے من الارد الى السما من الارش الى تحت السرا ساری کائنات تحت تصرف مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ چونکہ بارش مانگی حکم دیا بادل کو چلے گئے اب روکے تو رکے بادل کو روکیں روکیں تو رکے اب بادل بھی ڈرتا ہے کہ خود بخود رک جاؤں کہیں ناراض نہ ہو جائے میرے اب بارش ہوتی جا رہی ہے صحابہ کہتے ہیں آٹھ دن گزر گئے آٹھ دن آٹھ راتیں بغیر ان کتا کے موسرا دار بارش ہوتی رہی اگلا جمعہ آ گیا مشکل سے لوگ پہنچے وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام پھر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں فرماتے ہیں وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور حالانکاتے لمبال ون کاتا تھے سبل حضور اب مویشی مر گئے پہلے بھوک سے مر رہے تھے اب ڈوب کے مر رہے راستے بند ہو گئے آقا خدا کے لیے دعا کریں کہ بارش بند ہو جائے اب وہ ادا آ رہی ہے جو میرا وجدان کہتا ہے جو سبب بنی ہوگی اس حدیث کو پندرہ بار پلٹ پلٹ کے لانے کی اس میں اللہ کے ساتھ آیا ہے آگے حدیث میں فقط بغیر اللہ کے ساتھ آیا ہے میں تمام حدیثوں کو جمع کر کے سب بخاری کی حدیثیں سب پندرہ کی پندرہ آخر پہ پھر لائے ہیں امام بخاری آخر میں بخاری کے اختتام کے قریب تو جب عرض کی آکا رستے بند ہو گئے مویشی ہلاک ہو گئے ڈوب گئے بارش رکوا دیں تو آقا علیہ سلام نے کیا کیا فد اللہ یم سے رکوا دیں آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور حدیث میں آتا ہے اس طرح ہاتھ اٹھایا انگلی اٹھائی انگلی اٹھائی میں نے عرض کیا بعض روایات میں اللہ کے ساتھ آیا ہے، یہاں اللہ ہما کے ساتھ بعض روایات میں بغیر اللہ ہما کے آیا ہے ہاتھ اٹھایا اور اس طرح اشارہ کیا بادلوں کو حکم دیا کہا ہوا لینا ولا علینا ہوا لینا ولا علینا اے بادلوں پھٹ جاؤ ارد گرد برسو ہمارے اوپر نہ برسو بس. مجھے لگتا ہے کہ اس نے امام بخاری کو وجد دے دیا ہے ہوا لینا ولا علینا یہ حبشیوں کی طرح محمد ان عبد صالح کی بات ہے ہوا لینا ولا علینا ہوا لینا ولا علینا اور حدیث پاک میں آگے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کی ہاتھ اور اگلی ہلتی جاتی تھی بادل پھٹتے جاتے تھے اور ہوا لینا ولا علینا جیسے جیسے دستے مستبا پھرا بادل پھٹ گئے اور گول ٹکیا کی طرح ہو گئے اور اگلے دنوں میں بارش مدینہ کے باہر چاروں طرف برستی رہی شہر مدینہ پر بادل رک گئے یہ جو ادائے مصطفیٰ ہے ہوا علینا ولا علینا امام بخاری نے چشم تصور میں یہ نقشہ دیا ہوگا ممبر پہ کھڑا ہونا تصور کرنا اور ہوا علینا ولا عینا کا ایک تصور کیا ہوگا وہ تصور گائل کر گیا امام بخاری کو اس کو دہرائے جا رہے ہیں اور نہیں سوچا کیا کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے کے باپ بنا کے ایک ہی حکایت یار کی ہوا لینا ولا لئینا لکھے جائے. پندرہ مرتبہ لکھ ڈالی ہے وہ <تصفح> جو لفظ ہے نا امام بخاری آگے لائے مثل تفرتین جیسے حضور کی انگلی ہلتی تھی بادل پھٹتے جاتے تھے کیا ہے کائنات میں وہ کائنات میں وجود نہیں ہے جو تاب یا گشت مصطفیٰ نہیں ہے حدیث نمبر دس سو سینتیس باب ہے ماقیلفلزل ولایات کتاب الاستقا ماقیل حفظ ضلع آیات اس میں حدیث ہے قال حد دسنا محمد بن المسنا قال حد دسنا حسین ابن الحسن کال حد دسنا ابن اون فینا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کال قال مبارکل فی شام في یمن وفي يمننا سہ میں دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے شام میں برکت فرما اور ہمارے یمن میں برکت فرما